چاہر آج نومبر انیس ستر کی سترہ تاریخ ہے اور سب سے پرانے قانون کا آغاز پورا ان کے ساتھ کسان سورج کو ہوتا ہے ہوتا ہے فور اوور سن سن چار بچا کسانہ آٹھ میں جو مزید چلا آ رہا تھا اسی کے تسلسل میں ہے اور اس سے اگلی آٹ میں پھر ایک اور بات شروع ہوتی ہے تسلسل کے اعتبار سے اور تنجید یادداشت کے طور پر یہ کہ پیچھے سے بات یہ چلی آ رہی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہو اس جنگ کے سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ پھر خدا کے لیے آبادہ ہو جائیں تو پھر جنگ روک دینی چاہیے اس لیے کہ تمہارا من کا یا خدا کا پروگرام یہ نہیں ہے کہ انسانوں میں جنگ ہوتی رہے بلکہ جنگ کا تو مقصد یہ ہے وہ جو قرآن شریف میں فر محمد نے کہا ہے کہ حتہ سرجند ہر بہ اوزا رہا جنگ سے مقصد تمہاری جنگ سے مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جنگ خود اپنے ہتھیار رکھ دے رکھے بڑی عظیم چیز کہہی گئی ہے کہ یہ جنگ تو جنگ کو نبھانے کے لیے جنگ پر روکنے کے لیے جنگ ہے اس لیے جب بھی اتنی صورت پیدا ہو کہ کے متحرک مقابل کا فریق جو ہے جو یگ روک دینے کے لیے آگاد ہو جائے تو پھر تمہیں کسی روپیے اندھ لینی چاہیے کہ مقصد یہ تھا کہ کتنا باقی نہ رہے کچھ لوگ نے کہا کہ دو ایسے روپیے آ جائیں گے جن کی کیا روزی کا سر آخری نا یا من سنگ یا منو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ بھی بنائے رکھیں اپنے قوم کے ساتھ بھی منائے رکھیں تم سے بھی کرے یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ یادو کا لط جو ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے الگ رکھے یہ مومن کا لفظ بھی جو ہے یہ ایمان لانے والی بات جو ہے بلکہ اس کا تو لادر ہی الگ نہیں امن ہے مومن کے امن کا ذمہ دار اور خدا کی ایک صفت بھی ہے المومن اگر مومن کے معنی صرف ہم دیں ایماندانے والا تو جب خدا کی صفت الموہن کہا ہے تو وہاں پھر اس کیا مانے ہوں گے اس کے معنی یہی ہے کہ وہ عدم انسانیت کی امن پر ذمہ دار ہے تو یہی صفت جب مومنین کی ہو جائے گی تو مومن بھی وہ ہے جو دنیا کے میں امن کا پیام بڑھ اور امن قائم رکھنے کا ذمہ دار ہے اسی طرح سے جہاں بھی یہ اس وقت کے افان وغیرہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے معنی امن کے معنی کیسے آتی ہے یہاں یہی ہے کئی یامنو تم یامن قوم وہ چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہیں کہا یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے یہ امن ہی تو مطلوب تھا ہمارا لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کلو ادان فتنے سے ترکی سو فی تھا کہ جو ہی ان کی قوم تمہارے خلاف کسی فتم فصاف کی فندادی کو بڑکاتی ہے تو یہ فورم اس میں جاسوستے ہیں یعنی یہ جو چیز تھی کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں ان کے ساتھ بھی امن میں رہیں تو پھر یہ نیوٹرل رہیں لیکن یہ نیوٹرل نہیں, نہیں رہتے یہ وقت خاموش رہتے ہیں جب تک کہیں سے کوئی تمہارے خلاف کتنا برتا نہیں ہوتا جلی کسی جگہ سے یہ صورت ہوتی ہے یہ فوراً اس میں چھٹ جاتے ہیں شاہی نہ سنما وش کو ایڈیا ہوں خبور ہوں قبول ہوں قبو ہوں یہاں پھر کہا کہ ایسی صورت جب یہ ہو تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کرو جہاں تمہیں لیکن اس کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ پہلے شرائط کیا اس میں کر رہی کہ اگر یہ اس فتنے سے الگ نہ ہو جائے اگر یہ تمہاری طرف خدا کا ہارت نہ بڑھائے اگر یہ ظلم و زیادتی سے روک نہ جائیں تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کرو یعنی آپ دیکھیے کتنی چیزیں پہلے یہ کہی گئی ہیں کہ اگر سے رک جائیں تو پھر جنگ نہیں ہے جنگ اسی صورت میں ہے جبکہ کسی صورت میں اپنی ایک سے اس سے باز نہ آئے کہ کتنا فردازی میں آگے بڑھتے چلے جائے اس صورت میں اسے روکنے کے لیے تم فرین کے خلاف جنگ کرو سمدائے کا گیل نا علیہ ہند سلطان المدینہ اس سورت میں جب کہ یہ کتنا فساد کی آگ بڑکاتے چلے جائے اس سے الگ بھی نہ ہو نیوٹرل بھی نہ رہیں ایپ سیکنی بھی پڑے ارانی تمہارے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے روکے بھی نہیں سنو کے لیے بھی ہاتھ نہ بڑھائیں کہا کہ اس سورت میں جب تم پھر ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے تو پھر یہ چیز تمہارے خلاف کوئی یوگ نہیں ہوگی پھر تو تم ہاتھ میں جانب ہوگے فلی جسٹیفائڈ ہو گے اس کے لیے کہ تم ان کے خلاف کرنے والے اسی دفعہ بھی ارض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ جب قرآن نے جنگ کی شرط چھت قرار دیل کی تو تیس دل سے مراد کیا ہے قان نے خود ہی متعدد مقامات پر اس کی تشن کیا جنگ کی خاطر نہیں جول ارد کی تقسیم کے لیے نہیں کمزور قوموں کو کترنے کے لیے نہیں دوسروں کی مملکتوں کے اوپر تنظیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے مظلوم کی مدافعت کے لیے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بس یہ ہے وہ چیز ہے جسے فیص عندہ کہا ہے اور ان مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی جنگ اگر کی جائے تو وہ اسے فی صدی صاحب کہا ہے قرآن یہاں تک آ یہ بات جنگ کی اس کے آگے ہے وما كان للمومن أن يخطل مومناً إلا خطاً ومن قتل مومناً خطاً فتحرير رقبت مومنة وضية مسلمة إلى أهله إلا أن يتضحوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبت مومنة امکان قوم و تحریر وسیام سہرین مدتا بینبت و تان اللہ علی منفتی یہ دو آیتیں بڑی اہم آتی ذکر آ رہا تھا امکانوں کا جو جنگ میں تمہارے جنگ کے لیے تمہارے خراب کھڑی ہونا ہے متحرب ہوں دشمن ہوں تمہارے اس نظام کو قائم نہ ہونے دیں فو پسات برسات ہیں اب اس کے بعد یہ اپنی جماعت اپنی سے مراد یہ نہیں ہاں کیا کہ ہمارے یہاں آج کل سیاسی پارٹی کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ہماری پارٹی یہ غیر کی پارٹی بلکہ دنیا میں یہ جماعت جو ان تمام مقاصد کو لے کے اٹھی ہے ان اقدار کے مطابق نظام قائم کرنا چاہتی ہے اس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہتی ہے دنیا میں بھی اسی طرح سے امن فلاح اور بہدود کو عام کرنا چاہتی ہے یہ اس قسم کی فکر کو لیے ہوئے لوگ اس قسم کی ذہنیت کو لیے ہوئے بلکہ اس قسم کی مقصد زندگی کو لیے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہیں جنہیں جماعت ممین کہا جائے گا اور چونکہ یہ مقاصد ان तौर طور پر حاصل ہو سکتے ہیں انفرادی طور پر نہیں اس لیے اس, اس مومین کو ایک جماعت کہا جائے گا اس اعتبار سے وہ سیاسی پارٹی والی بات اس کے اندر نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کو ایک مشترکہ نقل العین کو سامنے رکھ کر اس کے لیے اجتماعی کوشش کے لیے کہ یہ ایک مرکز میں جمع ہو جانا یہ ہے جسے آپ جماعت مومنین یا قدان حضب اللہ جسے کہا ہے اللہ کا لشکر اللہ کی پارٹی تو کہا یہ ہے کہ اب سوال یہ آیا کہ یہ جو اپنی اس قسم کی جماعت ہے اس جماعت میں باہمی جنگوں جدل کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا لیکن کہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ انسانی طور پر کوئی ایک شخص دوسرے کے ہاتھوں سے مارا جائے اس مارنے کے مطلب کہا کہ وہ وَا ماگان والے کہیں یا سولہ منہ منہن علان یعنی یہ چیز تو مومن سے ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی دوسرے مومن کو وہ فتح کر دے ہاں البتہ چاہے وہ پتا ایسی چیز ہو سکتی ہے نہ دانست ایسا ہو سکتا ہے اب دیکھیے مہاتما ناندھ نے یہ سب بات سے بات کیوں کی اخراج نے یہ چیز ہے کہ یہ تو موہن کے متعدد تو سب بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے چایا چاہنی نہیں ہے وہ مومن مومنی نے نہیں کہا جا سکتا جیسی کہتی ہے یہ ہو کہ وہ دوسرے مومن کو آمدن جا کے ختم کرنا شروع کر دے مہاتما ناندھی مومن علّہ فضان نادہ اس قسم کی بات ہوتا ہے اور اگر کوئی اس طرح سے نادہ کسی مومن کو ختم کر دے نادہ کے لیے بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تو جاؤ اس وقت اس کو کہو کہ میں نہیں تو اللہ کرے معاف کر دے پشپ کارا ادا کرے یہ کپارا اس لیے ہوتا ہے کہ آئندہ کے دئے اسے احتیاط برتنی پڑے کہ نادا جستا بھی اس قسم کا کام نہ ہو اور مقامات میں بھی قرآن نے کہا ہے مثلا نروں قسم کی قسم کھا بیٹھے کسی معاملے میں نو کے معنی اس نے یہ کہا ہے کہ وہ دل کا کبھی ارادہ شامل نہ ہو بلکہ یوں ہی ایک بات گدام سے نکل جائے تو اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اسے کچھ اس کے لیے کپارا دینا ہوگا اور وہ اس لیے دینا ہوگا کہ یہ اس طرح سے نادا نشتہ نظریت میں یوں ہی باتیں کرتے جانا یہ بھی تو کوئی شریف آدمیوں کا سہار نہیں ہے سہار نہیں ہے کس سے بھی چیک ہونا چاہیے اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے اس کی روک تھام کے لیے اگر جرمانہ کچھ کر دیا جائے تو سارے کے مانے جرمانہ کہہ دیجیے نا کسی کو جرمانہ کر دیا جائے تو پھر اندر کو یہ احتیاط برتے گا ورنہ یہی روش اگر ماشرے میں عام ہو جائے تو پھر تو اس معاشرے کے اندر یہی چیز آخر میں جا کے ایک اخلاقی برائی ہو جائے گی قرآن اس کو بھی روکتا ہے تو یہ جو قطل خطا ہے اس نے یہ کہا کہ پھر اس کے لیے تو یاد رکھیے تحریر اور اقربتیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے ایک غلام آزاد کرانا پڑے یہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس کی جان نہیں گئی جس کو مارا گیا اس کی تلاشی تو نہیں ہو سکتی یہ تو ناممکن ہو گیا اس کو تو یہ زندہ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو بھی مار دے تو اسے نہیں زندہ کر سکتا لیکن اس کی تلاشی یہ ہے اس کی بات کرنا چاہیے یہ تحریر اور رقم رسم کا ایک لفظ جو ہے یہاں یہ چیز بھی خوب ایک انسان مار دیا گیا مر گیا ایک انسان زندہ ہے لیکن ساری عمر موت کے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے یہ پہ سلیب یا غلام کہا جاتا ہے اس نے کہا کہ اس کی تلاشی کی اب برسدین تنظم یہ شکل ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے گھر میں غلامی کا تو پڑا ہوا ہے اور یوں وہ زندگی میں ہی موت کے ہاتھوں میں گرفتار ہے اسے اس موت کے پنجے سے چھڑا دو جاتے جاؤ اور کوئی غلام جو کسی کے پاس ہے اس کی قیمت دے دو اس, اس, اس, اس, اس کا فدیہ دے دو ریمسن دے دو اور اس سے اس غلام کو چھڑا دو تو اس کو تو زندہ نہیں تم کر سکے لیکن کم از کم ایک ایسے انسان کو تم نے زندگی دی جو سبھی طور پہ زندہ ہونے کے باوجود زندگی سے محروم تھا سے چڑا اور تو ہمارے یہاں بتا رہا تھا کہ یہ سزا کو لیکن استدا کے اندر بھی کتنی گہرائیاں ہیں قرآن جان اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں چہرے کو صاحب مستقرکین نے ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں کی ہیں انہوں نے تو جو کچھ کیا تو چھوڑ دیجیے آج بھی آپ کے یہاں کے جو بڑے بڑے جاندار ہیں اسلام کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ میں دشمن کے مردوں اور عورتوں کو جو قید کیا جائے گا تو مردوں کو غلام بنایا جائے گا عورتوں کو نونی بنایا جائے گا آج بھی یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا یہ حکم ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ اس سارے ہزار دیت ست میں کے آپ ہاں کے غلام اور نوگریوں سے جو بھرمار نظر آتی ہے آپ کے ہاں کے نہایت مقدس شریف سراسین اور فلقہ جن کو کہا جاتا ہے یا فاصلے وغیرہ کے ان کے لیے ایک ایک کے حرم میں جو دو در تین تین ہزار نوگریاں بتائی جاتی ہیں یہ ساری شرم جائز ہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کو غلام بنایا جائے اتنی سی بات یہ اگر سمجھ لی جائے تو عزیزان غلامی کا مسئلہ یہاں ہو جاتا ہے کہ سارے قرآن میں غلام کو چھڑاؤ غلام کو چھڑاؤ غلام کو چھڑاؤ سارے غلام میں یہ حکم ہے اب سوچئے کہ جو نظام قدم قدم سے یہ کہتا ہے کہ غلام کو چھڑاؤ وہ کیا یہ کہے گا کہ ادھر سے نا کے لوگوں کو آزاد لوگوں کو غلام بناؤ اور پھر اس کے بعد غلام کو چلاؤ اور زمینوں کو چھوڑ دیجیے میں کہ سوچ سر نہیں ایک منٹ کی زمین دیجیے کوئی کام ایسا بھی ہوگا نہیں ساتھ ذرا کہ غلط کا سلکھا گلام چڑھاؤ جائے غلطی جہاں کوئی چیز نہ और کا ہو غلام چڑھاؤ اور سارے گلام لگانا چاہیں غلام بناؤ کا ہے ہی نہیں بتا اور ہو سکتا ہی نہیں سر کام کو نہیں کیسا چلا جائے چڑھاؤ چناؤ چلاؤ کن بناؤ کو جو وہاں تھے اس زمانے میں غلامی کا رواج عام تھا اربوں میں بھی تھا قرآن میں آ کے پہلے کا کوئی کیا یہ جو آزاد انسان ہے جن کے بعد اگر ان کا خریدا یہ ہے کہ جہاں کوئی شخص کسی کی غلامی کی زمینوں میں جکڑے ہوئے ہے چھوٹے جا کے چھڑا چھڑا اپنے ہاتھ جو چلے آ میں پہلے سے انہیں چھوڑ دو غلام چھوڑ دو کہ آئے تھے سال قرآن میں غلام چڑانے کی آئے تھے سال قرآن میں کہیں غلام بنانے کی نہیں باقی رہا یہ جانتے قیدی اس کے متعلق یہ تصریح حکم عدورا محمد کے اللہ پہنچی جا رہی ہے میں کہ یہ جو جانتے قیدی آپ کے یہاں تمہارے بھات میں آئیں گے انہیں چھوڑنا ہوگا یا فیڈیا لے کر آپ قیدیوں سے بدلے میں قیدی اور اگر یہ بھی صورت نہ ہو من نہ احسان چھوڑ دو انسانیت پر یہ احسان ہوگا تمہارا تو ہم نے تو ایک ہی جگہ یہ ہے اور یہ حکم ہے کا دن ان کے اندر چھوڑ دو تحریروں کا سبق ہے لیکن ادھر یہ کہ کا بناتے چلے جاؤ اور ادھر یہ تاکید ہے کہ سڑتے چلے جاؤ سڑا چلے جاؤ اس سے بڑا سوال ہوتا ہے اور وہ جو بنانے والی بات ہے اس سے بھی سوال ہوتا ہے سوچیے ذرا قرآن نے یہ کہا ہے سورائے بکرا کے اندر دو ٹو اوور ایٹی فائیو دو بٹا پچاسی قرآن کہا ہے کہ جو لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے یہ اپنے ہاں کے لوگوں کو جو کمزور اور ماتوا سے ہوتے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں جب انہیں دوسرے لوگ دشمن اور کبھی جو ہیں گرفتار کر دیتے ہیں تو پھر اپنے ہاں یہ خیر کا پانڈے اکٹھا کرتے ہیں کہ جا کر ان کا پڑیا دے کے چھڑا کے لائے اب پہلے بڑے سواب کا کام ہے قیدیوں کو اور بندیوں کو چرانا قرآن ان سے کچھ وہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھوں کو یہ جو گھروں سے نکال دیا تھا انہوں نے پہلے تو یہ بہت بڑا فیضا ہے خدا مندی کا جو میں نے آگاہ دیا تھا کہ جو آپ ان کے قرآن کو کہتے ہیں کہ بڑا یہ سارے سوبھاؤ کا کام ہے بند کدے کدے کر رہے ہیں شراب زمانے کے لیے شراب کو معلوم ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے اس کے بعد اب وہ الفاظ تو قرآن کہتا ہے افاد نے رو نہ ان کتابیں بتاف کو رو نہ کتاب کے حصے پہ کوئی ایمان یہ غلاموں کا چھڑانا بڑا خراب کا کام ہے اور اس سے انکار کے غریبوں اور مدافطوں کو گھروں سے نکالنا کتنا بڑا جرم ہے مین میں یہ بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب یہ شراب کا کام تو ہمارے کریڈٹ میں لکھائی جائے گا نا ففٹی नंबर تو نمبر آ ہی جائیں گے اس میں چیزیں یہ ہے کہ سماج اداؤں میں یا پہلو زیادہ کا مین کون جو بھی کنڈی سے یہ روش اختیار کرے گا اس کے سوا اور کوئی اس کا نتیجہ یا بدلا نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا میں یا کن اس کے. سینکین کو آزاد دنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ طریقہ پار ہوگی قوم ملو مل قیامتون اسد آزاد اور قیامت میں سے سے بھی زیادہ تنظیم آزادی پہلو یہ اپنے یہاں کہ جس میں انسانوں کی یہ فیصت ہو اور پھر اس کے بعد اس کنڈیشن کو ان کے انگیگیٹ کرنے کے لیے اس میں کچھ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کی جگو کے لیے پھر چلے جاتے ہیں آپ دینا کچرانے دینا جیل میں میں پھر جس یہی کہنا کہ گس کا سے ملے گا وہ کہتا ہے یہ کیا چیز پروگی آتی قوم کی آپ کو معلوم ہے یہ جو روز آپ کے یہ دی جاتی ہے صاحب اگر معاشرے میں معاشی نظام ایسا قائم ہو جائے کہ یہاں کوئی بھوکا نہ رہے کوئی ننگا نہ رہے کوئی موتاب نہ رہے تو پھر یہ جو تنازع وطاش کترانہ دیا جاتا ہے پھر یہ عظام جو ہیں ان کے کی عمل کیسے ہو اور یہ دینے والوں کو پھر جو ثواب ملتا ہے پھر یہ سواب کہاں سے کمائے گا ٹھیک ہے یعنی ان ہاتام پر عمل کرنے کے لیے اور سوال کمانے کے لیے ضروری ہے معاشا ایسا رکھے گدا گداسا محتاج بچارے مضبوط رہے یہ نہ رہے تو یہ سوال کہاں سے یعنی سنے جنت بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کل تک جنمن میں رہے ضرور کسی آپ کے ہاں یہاں دلیمیاں دی جاتی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ صاحب یہ قرآن ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس کی کوئی ضرورت کسی ضرورت مند کی ضرورت نہیں یہ ممبر کچھ کا فریضہ ہے کہ ہارے کی بنیادی ضروریات ہے زندگی پورا کرے اس کے اثرات دلیلیاں دی جاتی ہیں کتاب کے گے سے یہ احسان ہے ان کی امن چاہیے ہو اور پھر یہ بھی سے سواب ہوتا ہے یہ تو پھر راستہ ہی بند ہو بنا بنانے کا ٹھیک ہے سب تو سورت یہ ہوتی ہے نا کہ ابھر سے وہ ساری چور بازاری اور بلیک میلنگ اور جو کچھ کرنے کے بعد وہ گھر گھر کمائیے اور اس میں سے پھر ان کو دیکھ کے اور بیلنس پورا کر لیجیے اللہ یہاں تک اور چلے جائیے جنت میں لیکن اگر آپ نے سورت اگر یہ کر لی کہ جہاں سن لیں تو یہ بیچارے کیا پڑیں گے کس طرح سے جنت میں جائیں گے اس لیے ایسا معاشرہ اسلامی ہو نہیں سکتا جس میں بھوکے ننگے نہ ہوں بھائی وہی بات ہے جو کلام نے کہی کہ پہلے سچویشن ایسی کریٹ کرتی ہوں جس میں تمہارے یہاں یہ محتاج شکیم جھوٹے منگے رہے اور پھر اپنے یہاں تنقید کر کے دونوں کو کہ بھائی خیرات کا زکات کا کھانڈ جمع کرو تاکہ ان بیچارے غریبوں کی مدد کی جائے کہ جو معاشرہ بھی اس قسم کی زندگی کا تیار ڈرے گا اس کا نتیجہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا کہ جی کس دنیا میں ذریعہ کار ہوگا قیامت میں بیکار ہوگا اکیلے آپ کو سنی جاتا منت دلیل کی بھی نظر ہوتا بھی حاضر کتنا روپیہ آپ کا یہ ستار خرچ ہوتا ہے اور اس کے باوجود دنیا کی ایک طرف سے رہے ہیں کہ چلے دوسری طرف سے کرائے کہ غلاموں کو چڑھانے میں بڑا سوال ہوتا ہے بڑا فراہم ہوتا ہے جہاں یہ غلاموں کو چڑھانے کی بات ہے یہ اس زمانے میں جو غلام موجود تھے تھا اربو کے یہاں ہوں یا دوسری اقرام میں ہوں یا اس کے بعد میں مسلمانوں کے معاشرے میں تو غلام رہ نہیں پڑتا تھا قرآن کی روح سے جہاں کہیں بھی اور ہوں اور وہ تو یہ کارویں صدی تک دنیا کے اندر اس میں غلام موجود تھے لیکن غلامی کو مٹانے کے لیے ان لوگوں نے تو اتنا بڑا جہاد کیا اور آپ کے یہاں کا جو یہ شریعت حقاق کا فیصلہ تھا اس کے روح سے میں پہلے بھی ارد کے چکا ہوں کل تک ابھی آپ آب نے ہاں یہ کہتی کہ یو این کے چارٹر کے اندر انہوں نے یہ شرط رکھی اپوزیشن آف ڈلیوری غلامی کو مٹا دیا جائے گا اور بنیادی حقوق کے تو یہ رکھی ہے یو <سؤال> ایو کے جتنے افوام ممبرس تھے انہوں نے اس چادر سے دستخط کی اور آپ کے یہاں کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ممنکت سعودیہ اعجاز والوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے ہم نہیں دخل کریں گے یہ تو اب جا کے جو وہاں کا دیدی انقلاب ہوا ہے اس کے بعد اب انہوں نے اس پہ والش کیا ورنہ مکے کے اندر مندر کی یہ ہمارے حاجی وہاں دیکھ کے آتے تھے سال سے. تک 1928 سو تک کا تو مجھے پتا ہے میں تو نہیں گیا لانا سن جہاں سے انہوں نے آ کے یہ جی بتایا اور مشکل دنیا میں وہاں یہ جی مندر تھی جہاں ابھی بھی اس شام کو گلام سکھاؤ لکھتی قرآن جو ہے تحریر اور سب کہتا ہے اس زمانے میں یا جہاں بھی دنیا کے اندر مسلمت عزیزہ نمان قرآن کا یہ جو نظام حجب ہے بڑا ہی غور پر مارا گیا وہ شخص خود کو تو زندہ نہیں کیا گیا اس کی بجائے اس طرح سے ایک شخص کو زندگی بر کے مر جانے سے نقصان پہنچے اس کے پسماندان سے اس کی بھی تو تلاشی ہونی چاہیے اگر آپ بزرگوں کو دستکر شہر کر دیں ان کو پھانسی میں بھی چڑھا دیں یہ ان بچاروں کا جو ایک ہی کمانے والا سر نہ رہا اس کی تلاشی تو نہیں ہو جاتی دنیا کو تو لگانے یہ ہے جس کے یہاں ہو جاتی ہے اس کا مال جلا جاتا ہے اُس کے بعد ادل کے مطابق اگر یہ فیصلے ہوں تو اس نے ہوتا یہ ہے کہ صاحب چور کو پکڑ کے چھ مہینے کے لیے فیصلہ اور یہ جو بچاروں کے ہاں ایک پائی تک گھر میں نہیں رہی کیونکہ کون بھی نہیں یہ قرآن کے نظام عدل کی روح سے جس کے ہاں یہ چوری ہوئی ہے اگر اس کی اپنی غصل ساہن کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ شخص حکومت کے خلاف دعویٰ ظاہر کرے گا کہ میرا اتنے کا نقصان ہوا ہے تم نے مجھے ضمانت دی تھی جان اور مال کی حفاظت کی تم اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے خاصیت رہے ہوئے ہو تم مجھے وہ میرے نقصان کی تلاشی کرو حکومت کی اوپر خریدا ہو ہوگا کہ اس کی تلاشی کرے یہ حکومت کا کام ہے وہ دیکھے کہ معاشرے میں کس نے یہ کچھ کیا تھا اس نے حکومت کے خلاف کچھ کیا ہے اس مرض کے اس مرض کے خلاف, خلاف حکومت نے ہے اس کو ضمانت دی تھی اس نے امن کی مال کی حفاظت کی جان کی حفاظت کی وہ اپنی ذمہ داری سے ہوگا برار نہیں ہو سکی گزرے ہے وہ ان کے خلاف اس پر ہوتا ہے یہاں بھی یہ جن کو یہ کیسیت ہو گئی کہ نقصان ہو رہا ہے دیت دیا تو وہ جو اس کے پاس ماندان ہیں ان کو گپارا دینا ہوگا تھا چل این یا سب کا پور اگلی بات ان دونوں کے درمیان یہ اگر اسے کہہ دیں کہ نہیں ہم چھوڑتے ہیں یہ اور بات ہے قانون جو ہے وہ ان کو جلاتے رہے اب آگے چلیں قرآن کا عدل تو آپ کو معلوم ہے کہاں تک جاتا ہے کہاں کہ اگر یہ مومن جو مارا گیا ہے وہ کسی ایسی قوم کو بھی کرتا ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہے تو اس صورت میں وہ جو پہلا جرم ہے کہ ایک جان تم نے میری تھی اس کی تلاشی کے لیے جو غلامی غلام کو آزاد کرانا ہے وہ تو تم کراؤ لیکن اب اس کا یہ جو بیوت ہے اس کی کنواہ ہے اس کا وہ تو تمہارے دشمن قوم ہے یہ اس دشمن قوم کو نہیں دیا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ انتظام اس وہ جو ہیں خاندان والے ان تک بڑھائے راستے طرح سے پہنچ سکے تو اور بات ہے لیکن اگر ڈفیکلٹیز وہی جو آج ہو رہی ہے یہ کرنسی وغیرہ کی بھی تو گردو حکومت کے پاس چلے جائے گا کہا صورت میں تم گلاب آزاد کرا یہ ممکن نہیں کہ تم اسے آئے آج تک یہ رقم پہنچا سکو لیکن اگر وہ ایسی قوم سے مطلب تھا جس کے ساتھ تمہارا سنا کا عہد نامہ ہے وہ آتا ہے سنا ان کے ساتھ تو پھر اس صورت میں یہ غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور وہ دیت بھی پی دینی ہوگی کیونکہ وہ پہنچ جائے گی اس کے آسمان گان تک اب اگلی چیز یہ ہو گئی کہ صاحب یہ خطا تو ہو گئی کتنی تو نہیں ہے غلام کو آزاد کرا سکے یا غلام ہی نہیں رہے ہیں مالی تو ٹھیک نہیں رہی یا غلام نہیں رہے ہیں پھر سمندم یقین پتیا مشہر متصاد ہیں دو مہینے کے مسلسل ہو گیا وہ تو ہے نہیں توفیق نہیں ہے اس کی کر <coughs> نہیں سکتا <coughs> قرآن کی روح سے جو جرم ہوتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک جرم ہوتا ہے دوسرے شخص کے خلاف اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر جرم جو ہے تم اپنی ذات کے خلاف بھی کرتے ہو یہ جو قرآن نے بار بار یہ کہا ہے نا کہ وہ ولا کے جب زبان وہ اپنے آپ سے جرم کرتے ہیں جرم کی دونوں رویتیں ہیں ہر جم کا اثر انسان کی اپنی ذات سے پڑتا ہے یہ جو عدالت کی روح سے اثر ہوتا ہے اس میں اسی کی تو تلافی ہو جاتی ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچا ہوتا ہے یہ جو اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی تو ایسے نہیں ہو سکتی اس کے لیے تو اسے کچھ اور کرنا ہو یہ جو چیز کہی گئی نا کہ وہ نہ ہو تو پھر دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہر دن یہ سے یاد رہے گا نا کہ مجھ سے یہ بھول ہو گئی یہ خطا میں ہے جو گیا تو مجھ سے بھول ہو گئی تھی میں یہ کر بیٹھا تھا دو مہینے مسلسل جس طرح یہ یاد درانی کراتے رہے تو وہ تو چوتھے دن کہے گا یادیں تو میری اڈے تو میری تو میرے بڑے تو کیا نظام عدل ہے مزانے. یہ جہاں بھی آئے گی یہ چیز میں آپ کے واضح کروں گا قرآن نے جہاں بھی جرم کے متعلق کہا ہے یہ جو حصہ جرم کا ہے جو اپنے خلاف کا انسان جرم کرتا ہے اس پر زیادہ زور دیا ہے اس کی تلافی کے لیے اس لیے کہ اتنا اسی سے ہوگی یہ جو یہ اس قدر جرائم کی بہتات ہوتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ ظلمانے بھی ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود جرائم میں کمی کیوں نہیں ہو رہی اس لیے کہ وہ جرائم کے محرکات جو اندر ہوتے ہیں انسان کے ان کی اضلاع نہیں ہو رہی قرآن ان کی اطلاع ساتھ کرتا ہے اس لیے یہ کہنے کے بعد کہا سوگم ندمنا ایک تو وہ سودہ تھی جو عدالت سے مل گئی تم ابھی اللہ کے हाथ ہاں باقی تھی سب بیرا لاؤ سدھار کے ہاتھ کا لاٹ خدا کے ہاتھ ہی سرختے کے بیچ کس کا لاؤ جانا ویسا ہو جانا جیسے تم پہلے تھے تمہاری بات میں ایک کمی آ گئی تھی کمزوری ہو گئی تھی کچھ میں ناسور زیادہ ہو گیا تھا تمہارے جرم سے حالانکہ ناداج کا کیا نادام اس بھی کیوں ہوا تم سے ایک لشم نما یافتہ ذات جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نقان بھی نہیں ہوتا بھول بھی نہیں ہوتی جرائم کے معاملے میں گور ہوا ہے کمی ہے اس میں اس کو صبح کی یہ جو انسان اپنی ذات کے خلاف جرم کرتا ہے ظلم کرتا ہے قرآن اس کی اطلاع کرتا چلا جاتا ہے اور اس طرح سے جرائم کی قطار نہیں ہوتی ارادہ نہیں ہوتا پھر دوبارہ بہتم محنت لاس یہ ہے بڑی ضروری چیز وہ جو میں ایک نقشے کا قول دوہرایا کرتا ہوں تم کہہ جاتے ہیں یہ بات کہ تم نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے میں اپنے خلاف کیا ہے اسے تو انداز کرے گا من اللہ یہ اپنے اخلاق جو پورے درمیان میں ہو گیا اس کے مطابق یہ چیز کہی گئی مکان اللہ علیمن حسین اب یہ جو چیز ہو سکتا ہے کہ کسی کے علم میں بھی نہ آئے کہ کس نے قتل کیا ہے ایسی سوٹ میں تو پیدا ہوتی ہے تو تم یہ نہ سمجھو پولیس کس ویسٹ میں نہیں آیا معاشرے کے نوٹس میں نہیں آیا کس طرح سے یہ چیز چلی گئی یہ مکان ہے جہاں خدا کو پتہ ہے کیا کیا اور یہ جو سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں یہ کسی مستد ظالم حاکم کا استقاد نہیں ہے حقیم بڑی حکمت کے مبنی یہ بات جو ہم نے کہی ہے معاشرہ میں حقیقی امن پیدا ہو جائے گا یہ تو ہو گیا قتل حقاف دانستہ پتل باقی خال دم پی ہا وا رہیم اللہ, علیہ عذاب اللہ اور جو دانستہ قتل کر دے کسی نے اس کی سزا جہنم میں ہے جس میں وہ رہے گا اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا ناند ہوگی اور اس سے بھی زیادہ عظیم خدا اس کے لیے سلائے گا خانست کا ایک نومی کا حق ہے اتنا بڑا اصل کو کسی بھی پران کا بھی ہو بہت بڑا دان کے نزدیک انسانی دان کی قیمت کتنی بڑی ہے فائیو اوور تھرٹی پانچ وٹاپ نائدہ کی اللہ بنی اطراعی ان مانی فتل نسن نہ غیر نفس اور فقاد ان سن عرض کسی دوسرے کی جان دینے کی دو صورتیں تو ہو سکتی ہیں کہ عدالت کی طرف سے جرم قتل کی سزا دے اس کو قتل کیا جائے یا بغاوت یا ففاق پھیلانے کی سزا کے طور پر عدالت اسے قتل کرے اس کے سزا کسی اور شکل میں کوئی شخص کسی شخص کو اس میں نومن اور کاخر کی تفریح نہیں ہے کوئی انسان بھی ہو اس کو اگر قتل کر دیا اگر نہ جب بھی یا جو انسانی کو سبل کر دیا جنگ سمجھو کہ پوری آگ میں انسانیت کو اس میں جنگ بھی ادا کر یہ ہے انسانی پرانے کریم کی روح اس لیے یہ سوال نہیں ہے تو غیر مسلم جو ہے اس کا قتل جو ہے وہ قرآن کے نزدیک بہت لائکی لینے کی چیز ہے کچھ ایسی اہمیت نہیں قرآن تو اتنی بڑی اہمیت دیتا ہے اور وہ قتل جو ہے وہ مومن کا ہو یا غیر مومن کا ہو یہ جو عدالت کی طرف سے سزا ملتی ہے ٹو اوور ون سیونٹی ایٹ دو بٹا ایک سو اڑہتر اس کے لیے تو قرآن نے خود تجویز کر دیا کہ اس کی سزا جو ہے وہ سزا بہت ہے اصل احمد کی سزا کسی کی بھی ہونا آمن کو ملک کے ساحسوں سے کٹنا ہو اصل کی صورت میں قانون ہے سزا کہ ملزم کا پیچھا کرو اس کی گرفت کرو اسے سجا دو ادور یعنی یہ قرآن نے یہاں بتا یہ دیا ہے کہ وہ تو اس کی سزا قتل ہے موت کی سزا موت ہے اور اس موت میں بھی یہ سوچ ہے کہ وہاں اس زمانے میں جو عام رواج ہوتے تھے کہ کسی بڑے گڈرے نے قتل کر دیا تو اس کے سزا مقدمہ بھی ثابت ہو گیا تو اس کے کسی موقع کو پھانسی دے دیا اس میں سارے یہ سوال ہی نہیں ہے جو قاتل ہے اسی کو اس کی سجا ملے گی اس کے بجائے دوسرا سزا نہیں بھگے گا یہ ہے اصل حمل اصل فتح میں یہ چیز ہے shayn, کہ اس کے اندر جو تم ہے اس کی صورت دوسری ہے کہ وہ آپ اس کے راضی کر لے اس صورت میں پھر وہ بھی تم نے نہایت عمدگی سے حسن کارانہ انداز سے اس کو ادا کرنا ہے زیادہ پر تختی ہوں گے تم یہ سدار نے تختی ہے جو خدا نے تمہاری کی ہے یہ عمد اور خطرے قطال میں اس نے دونوں میں تمیز و تصدیق کر دی یہ تفدیف ہے قرآن کی طرف سے اصل تو مرنا پتہ ہی تھا یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی روح سے اصل کسی کا بھی روح ہو اس کی قطل عمد کی سزا بہت ہے مومن اور تاخیر کا کوئی کچھ میں امتیاز نہیں کوئی انسان بھی ہو لیکن ایک چیز خصوصیت سے بیان کی جاتی ہے کسی کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ظلم ہو گیا نا کہ تمہاری اپنی جماعت جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اچھی تھی تم نے اپنے ہی اندر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا قرآن میں ایسے ہیں اقدام جس میں عام طور پہ بھی ایک چیز جو ہے مایوس یا جرم ہوتی ہے لیکن خاص حالات میں جرم بڑھ جاتا ہے جیسے اس نے کہا کہ آج کے دوران میں تو بہت ہی جمبو جگل گانی پڑوس بگاس اور ہاتھی کی چیزیں یہ قتل ہونا ہے ایسا نہ کرو اس کے یہ معنی نہیں کہ جان کے علاوہ جگہ کرو تو یہ جو وہاں کے جو حالات کا تقاضا ہے خصوصیت سے تم اس کی آپ بھر یہ جو آئے تھے اس کے حامل یہ ہے کہ ہر قطر جو ہے وہ جرم ہے لیکن بالخصوص یہ جماعت جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اٹھی تھی ان میں تو یہ شکل پیدا نہ ہو جائے کہ بارہویں کسی آفت میں ہی تم جنم جدو شروع کر دو اور ایک دوسرے کی گردنے مارنے شروع کر دو اس کی وزا جہنم سیلا جہنم اللہ کا غضب نانا کے معنی ہوتا ہے معروم کر دینا کسی کو کسی کی میں نے یہ سمجھا ہے لیکن حکت نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن نے یہ جہنم اللہ کا غضب اور یہ چیزیں دلہجی کو بیان کی کہ یہ نانس وغیرہ کی چیزیں معاشرے کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ہو تو قتل احمد ارادہ سن لیکن اس میں بھی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن کو ایکٹنگ میٹنگ کہتے ہیں مثلاً فوری جذبے میں آگے کسی شخص میں اس کے بھی آگے کسی کا بھی حملہ کر یہ تو کولڈ بلڈیڈ ہوتا ہے مرڈر ہم کی سوچی اسکیم کے مطابق ایک ہوتا ہے کہ فوری طور پر جذبات میں آگے کسی نے کوئی چیز ایسی کرنی عمل میں تو آ جاتا ہے لیکن دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے قرآن نے جو اگلی طریقے کی تجویز کی ہیں نا راجبل اس کے مراد یہ ہے کہ اسے حضو کے شعریت سے معروم کیا جا سکتا ہے ادا لہو اذاد سے بھی کوئی اور سدھار بھی اس کا مٹا ہے معاشرے کے اوپر ہے لیکن قتل امر نے جرم یا کوئی بہت نہیں ہے موجودہ ہمارے گری قانون نے یہ چیل ہمارے یہاں اور بھی جس کو روکا دیا وہ ہر قسم کے کپل میں فون باہر کی اجازت ہی دیتے ہیں اور اس سے ایسے ایسے چیز سامنے آتے ہیں کہ اب آتا ہے قتل سے زیادہ ہو زیادہ جرم ہو جاتا ہے آپس میں مقصول کے مختول کے وارث جو ہیں وہ قاتل کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر کے کچھ پیسے لے کے اس مواف کر لیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زمین بسے آنے کے لیے اپنے ہی کسی نوکر کی آنکھوں اس کو قتل کرا دیتا ہے اب اس بھائی کا وارث یہ ہوتا ہے تو <تصفح> so یہ مختول کے وارث کی حصیت سے قاتل کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے کے جس کے ہاتھ میں اس نے خود قتل کرایا ہے اسے ہزار پانچ سو روپیہ دس ہزار کے اوپر بھی ہوا تو دس ہزار تو اس نے آپ ہی لینا ہے اس کو تو نے مقابل کیا تھا اور وہ خدا سے بھی چھوٹ گیا سات سو سو دو کا کھانا بھی نکال دیا اسے یہ جو چیز ہے کہ ہر قسم کے قتل میں خون بہت یہ بے کی اجازت ہے تو اس سے تو اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ قدم بھی اتنی پیدا نہیں ہوتی قرآن نے قتل عمل میں خون بہا یا کی اجازت نہیں دیو نادالف کا قدل دیا کسی سے روک دام ہو سکتا اب یہ جو چیز ہے کہ ایک نو کا قتل قرآن نے اس کے لیے جدارو جہنم تو بہر حال ہے کہنا یہ جو کہا ہے چوران میں بات تو آ رہی ہے یہاں جرم اور سزا لیکن جا رہی ہے یہ بہت دور اور وہ ہے ہماری تاریخ اس کا چھیڑنا بڑا ہی نازک ہے <تصفح> پہلے بھی یہ چیز آ گئی ہے میں نے بھی سر مقامات میں لکھا ہوا ہے ہماری <تصفح> اسی کنونشن کے مذاکرہ میں ہماری ایک سہارا بیٹی نے اپنا معمولی یہ ان قرار کہ قرآن کی یہ آیت ہے اور اس کے بعد ہماری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مومن بھی عام نہیں تاریخ ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ کے بعد نبیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ پورے اور اس میں ان میں باہمی جنگ ہوتی ہے وہ اضرت علی اور یہ یہ جنگ جمل جو تھی بغتی علی اور صحابہ اقبال دوسری طرف بغت یا شاگرم وغیرہ کا ہے دل جنگ ہوتی ہے جس سارے صحابہ دو جماعتوں میں دو لشکروں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف میدانی کاردال میں اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کم از کم دس صحابہ کا قتل ہوا اس کے اندر مومن کا قتل مومن کے ہاتھوں کا ادھر کے ادھر کے لوگ مومن بین ممن ہفتہ قرآن دن کو قرار دیتا ہے ان سے بہتر مومن دنیا میں کون ہو سکتا ہے قرآن نے ہمیں کہا ہے قبیل مومن دین اختیار کرو جن کا ایمان ہمارے لیے رضو قدیم ہے وہ صحابہ کے باہر جن کی قرآن کریم جن کی منقبت میں شان کی قصیب لکھتا ہے آدھے صحابہ ایک صاحب آدھے ایک طرف ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے دس ہزار کا بتل ہو رہا ہے یہ دونوں قتل حل نہیں تو اور کیا ہے اور چار ہی دن کے بعد آگے جا کے جنگ فضیل ہوتی ہے یہ ساری عمر کو اس کے اندر جانے لگے اس کہا یہ جاتا ہے کہ اس جنگ کے اندر ستر ہزار کے قریب بدل ہوئے یہ خرید تھی اور کو یہ ایک ہی سامنے یہ قتل قتل عمد نہیں ہے اور پھر ایسا نقشہ پیدا ہو گیا ہمارے یہاں پرانے کریم نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی دو جماعتیں بھی کہیں آپس میں جھگڑ پڑیں گی امکان ہے اس چیز کا فورٹی نائن اور نائن ٹین انچاس بٹا نو میں نل مومی نق فسل تو اصل ہوں گہنا ہوا بہت ادا ہوا ادا لو کرا فسات رندہ سی تبری حق کام رندہ فہم فس تو اصل ہوں گہنا ہوما وہ حق دو کہیں مسلمانوں کے آپس میں کہیں نل جھگڑ پڑے تو تم ان کے اندر حق اور انصاف کے ساتھ ان میں کرے پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی جماعت ان کی اس فیصلے کی خلاس بردی کرے سرکشی کرے اور عالت میں اوپر آئے تو پھر تم اس جماعت کو طاقت کے روکو کی واقع نہ کرے اور ان کے بعد ہی پیسلے عدل اور انصاف دیں یا قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک جماعت ایک نظام ایسا موجود رہے گا کہ اگر کہیں دو جماعتوں میں دو گروہوں میں مسلمانوں کو بھی کسی وقت بھی آپس میں مجاغلہ ہو جائے لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو وہ سارے جا کر گھوم ہماری تاریخ ہمارے سامنے یہ مذہب پیش کر رہی ہے کہ یہ دونوں جنگیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ سارے ہی موجود ہی لانگے ادھر آج ادھر میں تیسری جماعتوں کا نہیں وہاں جو سنا کرا دیکھے جس جماعت کا وجود پر آپ نے اسلامی نظام کے لیے لاج امس قرار دیا ہے وہ جماعت ہی نہیں ہے بد کے مطابق ہم کے لیے لاج امس قرار دیا ہے وہ تو بات ہی نہیں ہے باغ کے مطابق د کی عقیدت مندی جو ابھیان تھا دو چار ایسے نام وہ لے لیتے ہیں عقیدت مندی کے ساتھ انہوں نے انا کے ساتھ نہ ہم نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کے گھر میں چلے گئے اللہ آباد तारीख पेश करती दी सब चीज में जाने की जरूरत नहीं है जवाब इसका उसी हमारी सारा बेटी ने अच्छी भेज दिया था वही चीज है जो मैंने लिखी हुई है इसके अनुसंगत और बात दो मिनट में हल हो जाती है कि साहब आपको यह इलम कैसे हुई یہ سارے صاحبہ ایک دوسرے کے خلاف بازارہ ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو جوں قتل کر دیا تھا آپ کو کیسے معلوم ہوا آج سیدھی سی بات ہے کہ صاحب تاریخ میں لکھا ہوا دیکھا سر کون سی تاریخ ہے جس میں لکھا ہوا دیکھا ہے سب سے پہلی تاریخ ہے آپ کے یہاں قبری کی تاریخ ہے اس امت پذاری کو دیکھا جاتا ہے بعض کی ساری تاریخیں اس کی مرمت لکھی ہوئی ہیں سبری کی تاریخ تین سو سال کے بعد لکھی گئی رسول ضولت افراد کے بعد اور لکھی گئی اس طرح سے کہ اس سے پہلے کا کوئی تاریخی ریکارڈ ہی نہیں تھا ساری چیزیں زبانی روایتوں کی بنا پہ لکھی گئی میں نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اور میں نے سنا میری بات بھی تو وہ جو اس کے سامنے دبری کے جو موجود تھا اس نے کہا تھا اس سے پہلے جن کو سننا تھا وہ تو سارے مرمر آ گئے تھے ذرا سوچیے تو صحیح اور کے زمانے کے بعد آج تاریخ کوئی نہ ہو ریٹرن کارڈ کوئی نہ ہو لکھا ہوا کہیں کچھ نہ ہو اس زمانے کی تاریخ آج آپ کوئی شخص بیٹھ کے محترم کرنے بیٹھے بغیر کسی قسم کو پہلے ریٹرن کارڈ سنی سنائی باتوں کے اوپر پھر وہ دکھے گا نا اس کے اندر سے جاگتا کی یہ سوامان جنر توڑ نہیں لیتا تھا کھانا نہیں کھایا کرتا تھا پھر آرف بنے گی کوئی سوچے گا نہیں وہ سوامان جنرو جو ہے وہ کتنے انسانوں کے بات ہے جن دونوں کو ہوتا ہے وہ اپنے بگن پہنا ہوا ہوتا ہے چار بگن روز روٹی تو پہنا ہے نا سردار انہیں تری لی عجیز یہ سردار منی سکھا چلیں گے ہر کون چلے گئے آپ کی تی تاریخ تین سو سال کے بعد بغیر ریٹن کی تر کے ایک شخص بیٹھ کے ہے تیرہ دن اسے پھر خیال ہونا چاہیے تھا میں کیا کر رہا ہوں میرے پاس صنعت کیا ہے میرے پاس اتورٹی کیا ہے داتا نے میرے ہمر بیٹھا وہ متو کر رہا ہے اور انت کی کا بیت بھی اس کے بعد لیا کہ سینے سے لگائے لگائے کوئی سوچتا نہیں ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان کے سامنے سینے نہیں ہوتی قرآن ان کے متعلق کہتا ہے رو ہمارے بائنا نہ ان کو فارے ہمارے بہنا کن کے مقدمے ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دشمن کے مقابلے میں کچھ چٹان کی طرف کھڑے ہوتے تھے اس میں بے حد محبت کی قرآن یہ کہتا ہے رسول اللہ کہ ہم نے ان کے دلوں کا تعلق ڈال دی ایک دوسرے کی دلوں میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دیا اور کہا یہ وہ رحمت ہے ہماری کہ تم ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتا تو یہ کیسی پیدا نہیں کر سکتا جن کی باہویں دلوں تھی ان کو تعلیم کی شہادت قرآن ان الفاظ میں دے رہا جن کے متعلق یہ سرٹیفکیٹ قرآن میں موجود ہے تو یہ انصار اور یہ مہاجرین سارے کے سارے مومن حقاف ہیں ہم نے بخش لیا ان کو ان کے لیے جنگل تیار رکھی ہے کہتے ہیں صحم ٹھیک ہے کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا اس زمانے میں تو آ کے دے اگر اس کے بعد یہ پھر سارے گر گئے تھے چلیے صاحب اس زمانے میں انسانوں میں تو کسی کو علم نہیں ہوگا کہ بعد میں یہ کیا کروں گے جب کھانا کو کہا کہ ہم نے جنگ تیار رکھی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں رشتے میں آ رہے پارٹی کو کامپل کاتے ہیں نن بندے اندر تو سر بھی کسی سے وہ دے دیتا ہے میں جو کہنا ہے ان نانند بتانا مرودی دی بس یعنی ماں دندا ماں دندا ویتا نے من ساری چیزیں جسم کی ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نقشے جا چکے ہیں ان کے لیے رستے قریب ہے ان کے لیے جنت کا اس لیے کہ موہ میں کا ہے تو ان کے مرنے سختی شہادت ہے نا یہ جو قرآن دے رہا ہے شہادت یہ شہادت قرآن کی ان کے اندر بند موجود ہے کنٹمپرری اس کی جسے آپ کہتے ہیں شہبازی ان کے زمانے کی بھی لکھی ہوئی لکھنے والا سباد جیسا شہادت دے رہا ہے سرٹیفکیٹ دارا ہے ان کی موت تک لکشے جا چکے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تین سو سال کے بعد ایک شخص لے قبرستان سے آتا ہے شخص آیا ہے اور وہ تو کی باتیں سن سن کے عام میں اس کی بات کے سنا سن اور وہ بھی نہیں کہ رسولوں کے زمانے کے زمانے کے, کے کوئی ان کے ساتھ تین سو سال کے دار میں نے اس سے سنا میں نے اس سے سنا آج کی عدالت میں یہ بیان کسی دباؤ کا جو ہے نا جی جو قابل قبول شہادت نہیں ہے کسی نہ علم کہا جاتا ہے نہ شہادت علم کیا جاتا ہے انگم کو قرآن نے کہا لاکھ ماں جیسا نکا دین جس چیز کا تمہیں جاتی طور پہ انم نہ ہو اس کے پیچھے میں لگا سکتا ان دسرت اختواد اور پورن مداح میں سانا ہم نے سمجھا ہم تمہاری سم اور بسر اخواد سے پیچھے ایگم تو یہ ہے اور شہادت کی یہ کیا ہے کہ آج بھی آپ عدالت میں جا کے دکھا دیجیے کوئی بعد کہ صاحب مجھے اپنے ساتھ پہ تو کچھ پتا نہیں لگا رہا ہے مجھے میں بڑھیا گاندھی نہیں میں سنیا تھی کہ اندر کیونکہ بات کر دیں یہاں آپ کے یہاں ایک چیز کو مطلب شادت فرار دیا جاتا ہے میں سنا تھی وہ سنا سی نے اور سنا تھی انہوں نے کیا بلاؤ انہوں نے کہنا یہ تو قبرستان چلے گا کہ نہیں یہ ساری باتیں مت میں کہتا ہوں اپنے گتم کو چاہیے دنیا کے کسی ہسٹورین سے کہہیے کہ آپ ایک ہسٹری کا بھی معیار ہوتا ہے دنیا کے ہسٹری کے معیار کے مطابق اس ہسٹری کے متعلق وہ کیا بدلا دیتے ہیں ذرا پوچھ لیجیے لیکن وہ تین دن سب کے ساتھ جب آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں تین میں سے کسی چیز کے خلاف اگر کوئی مستقل لکھتا ہے اس کی کتاب آپ بین کر دیتے ہیں یہ سارے کونے کیوں کون آیا تم کو کیا بڑی جیسا یہ ہے عزیزان من وہ آپ کی تاکیف جس کے اندر یہ چیزیں رکھی بات جہاں سے اس کے بیٹی وہ بات بڑی عام ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ اردن کے میدان میں یاسر تھی اور حسین کی فوجی آپس میں جو لڑی ہے پچھلے دن جو واپسی ہوا ہے اس میں مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے یہ ہمارے اخبارات میں سرخیاں آئی کس قدر یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے تو اس نے یہ کہا تھا کہ اخبار میں یہ سرخیاں لکھنے والے بھول گئے کہ ان کی تاریخ کی تو انتظار یہاں سے ہوتی ہے یہ تو پھر بھی بچا رہے گنا مسلمان آس ان کو کہتے ہیں تمہاری تو تاریخ کی ابتدا ان مسلمانوں سے ہوتی ہے ان واقعات سے ہوتی ہے تو تم اپنے ہاں اپنی تاریخ میں ہم کیسے کام کر سکتے ہو اور بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی تاریخ کا تم غلط ایسا ہو کہ اس کے اندر اس قسم کے کی رنگینیوں سے آپ کے یہاں پسندہ گا گے کیچے نہ گا بڑے فصر سے اپنی تاریخ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں عزیز عالحمان محمد رسول اللہ ولہ جینا ماحول ان کے متعلق مطلب تاریخ فلم قرآن کی تاریخ کوئی اور تاریخ سب یہ سماجی جو شہادت قرآن ان کے متعلق مطلب دیتا ہے اس کے خلاف ایک تبری نہیں سو تذری کی کتابوں کے اندر بھی اس کے خلاف اگر کچھ آئے گا تو ہم اس لیے مسترد کر دیں گے پہلی بات اس لیے مسترد کر دیں گے کہ خدا کی شہادت کے مقابلے میں کسی انسان کی کوئی طلب قابل قبول نہیں ہے جو. اور دوسرے اس لیے مسترد کر دیں گے کہ دنیا کے عام ان میں تاریخ کی روپ سے جو تاریخ اس طرح سے مرتب کی گئی ہے وہ کبھی قابل اعتماد نہیں ہو سکتا لہٰذا قرآن کی یہ آیت کہ جو مومن کے جو دوسرے مومن کو آمدن قتل کر دے تو اس کی جدا جہنم ہے ہلکا کا مذہب ہے اس کی نانت ہے عذاب عظیم ہے محد اللہ محض اللہ صاو اتباؤ بنان سے کہ ان پر انتباہ ہو جائے گی اس کا انتباہ کر دیں گے تو پھر دنیا میں آپ کہاں سے ایمان بھجنے لائیں جائے گی یہ ہے مومن کے متعلق مطلب. ایک دوسرے کا فتح آج تو یہ چیزیں میں واقع میں کی رہی یہاں کس کو یہ بتایا جائے کہ ہر صبح جتنے قتل جہاں ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجیے گا وہ مسلمان مسلمان کو قتل کر رہے ہیں لیکن سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کو یہ آئے اس کے سامنے پیش کی جائیں جہاں سواری نہیں پہ ہوتا قرآن نے اس نظر میں ادیم کر دیا من اب پھر جنگ کی بات کیوں کر جانتے سلسلے میں یہ اس لیے لائے ہیں کہ ایسا امکان تھا کہیں آپ نے دشمن کے خلاف حملہ کیا ہے ان کے اندر کوئی گھر ایسا بھی ہے یا کوئی ایسے افراد بھی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور ماں کا وہ قتل ہو گئے آپ کے ہاتھ میں یہ ان چیزوں کے لیے سمجھنے کہا کہ موہن کسی دوسری موہم کو امدن قسم کرے ماں کا انداز <laughs> تو مومنج ہی نہیں ہوتا آگے پھر وہ بات آنے پر درختوں کیا ضوابط ہیں قرآن کے سلاح کے میدان میں بزم کے اندر جو ضوابط ہوئے گے ان کو تو جوڑیے میدان جنگ میں درسلے پیدار جہاں ہوتی ہے فوجیں ایک دوسرے کے سامنے اس کے مطلب جنگ ہوں گے اندر دبئیے آنکھیں بند کر کے نہ چلا کرو آنکھیں کھول کے طرح کرو ہر طرف دیکھ بھال کر کے چلا کرو ترقی کیا کرو کہاں جا رہے ہیں کون دشمن ہے قوم دوست ہے اگر کسی پیاس کو تم نے معلوم کی کر لیا تو یہاں یہاں کی مخالفت کا پہلو ہے سنیے ایک ہی روٹی ہے فرسٹ ری ایکشن پہلا امپریشن تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے ہمارے اس معاشرے کے اندر تو ہر شخص کے مطابق پہلا ریئیکشن یہی ہے نا کہ بچنا اس سے فرق ریئیکشن میں ہو گیا ہوں آپ یعنی ہجوم کے اندر بھی آپ جائیے ہر پاس سے چلنے والے کے مطابق آپ کو دن کرنا پڑتا ہے پتہ نہیں کہ اس کی انجونی آپ, آپ کے پاس اچھی ہوگی اس کا چاقو آپ کے چینی میں ہوگا اور اگر کہیں آپ ایسے راستے پہ جا رہے ہیں جہاں کوئی کوئی آ رہا ہے اس کے مطابق تو پوچھ نہیں کہ آپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے قانون کا یہ کام جب اسے تھے تو اس میں یہی تکلیف دیتا تھا قرآن فرسٹ ری ایکشن کی بات یہ کرتا ہے کہ تم جاؤ کہیں مداخب الفا کے نہیں تم کراؤ مدد سمجھ دن اس آگ کے بھی ایک م. عام لیے جاتے ہیں وہ اصل میں مانی اس کے اس سے بہت آگے چلے جاتے ہیں کہا بھی جاتا ہے کہ جو بھی تمہیں سلام وائم ڈالے اس سے جن کا میں نہیں ہے یہ سلام علیکم لائکی کی بات نہیں ہے یہ سلام کی چیز تو چلی آ رہے ہے پیچھے سے جہاں جہاں تم گئے ہو تمہار دادا یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ یہ گوہ یہ جماعت یہ فکری وہ خالدین کی ہے نہ موافقین کی ہے دشمن ہے ہمارے نہ دوست ہیں یا نیوز ہیں تم گئے اور انہوں نے دور ہی کہا کہ امن و سلامتی کفیش جھنڈا میں لام نے سولہ تھا کہ ہم دشمن نہیں ہے کہا کہ تمہارا فسٹ الیکشن کیا نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ بھائی مان ہے ہم نہیں مانتے اور تم چڑھائی کر دو ان کے اوپر یہ بات نہیں یعنی منافقت سے بھی اگر لوگ کہہ رہا ہے کہ ہم سنا کے خدا پسند ہم چاہتے ہیں تو سکتا ہے ایک فیصد ہو سکتا ہے جو بیان داد کہنے کے اندر ایسے لوگوں کیوں کی اکتونے ہاتھ اٹھا دیا لوگوں کے ماں وہاں اگر صرف آپ وہی جماعت نہ لیں جو ایمانداری ہوئی ہے بلکہ وہ ہے جو امن کا خواہاں ہے تو یہ تو امن کے خاں ہونے کے اعتبار سے مومن ہو جائے گا ان کے اوپر یوں نہ ہاتھ اٹھائے تمہارا فسٹ ریلیکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ان کے مومن نہیں یہ سچ مچ امن نہیں چاہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب اگلی بات یہ آتی ہے کیا اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے یہ سلام کر دیا یا کہہ دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر تو مطمئن ہو گئے کہ نہیں بار یہ آپ نہیں ہے کچھ نہیں کرنا پہلے تو یہ کہا کہ تمہارا فرسٹ ری ایکشن یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اس بات کا جواب جو میں نے ابھی کہی ہے یہ آگے چل کے آتا ہے فسٹ ری ایکشن یہ کیوں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم دیکھ نہیں گے شاید یہ اپنے اس دعوے کے اندر نہیں ہے کہا تم کو یہ ریئیکشن نہیں قائم کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں صاحب کر دو یہ سب کا ہونا ارزن حیات کو اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے تو دراصہ بہانا چاہیے پھر ایسی جگہ جہاں تم دیکھو گن کے اوپر ہم جھٹکے دو منٹ کے اندر ہم ان کو مغلوب کر دیں گے مالے زنیمت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا تو کہا کہ اب بھی تمہارے ذہن میں ابھی جنگ کی نرز و مالیمت حاصل کر رہی ہے عزیزہ نے من قرآن نے جو سب سے بڑی تبدیلی پیدا کی تھی نقصیاتی ذہنیتوں کے اندر قدم و جماعت کی اندر کس قسم کے عربوں کے ان کے ہاں جنگ کا محرک جذبہ ہی مالے ونیمت ہوتا so, وہاں تمادہ سپائی تو ہوتے نہیں سپاہیوں کو برکش وہ جنگ میں لوٹ لے ہر سپاہی کا ویوسا ہوتا تھا جتنی بھی جنگ ہوتی رہتی تھی ان کے یہاں جہاں جانا سر کی موتاجی آئی وہ ضرورت مندی ہوئی انہوں نے چار ہاتھ بھتا کے لیے وہ بول دیا اللہ دوسرے کے اوپر اور جاگے علی گڑھ ان کو لوٹ لیا مارے گی مطلب کہا کہ یہ کبھی تک مار کے یہ تو جنگ تیس جیل اللہ میں نے جو عرض کیا کہ قرآن نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا وہ یہ تھا کہ یہ مالے غنیمت سپاہیوں کا حق نہیں قرآن کا آپ نے ایک سوئی نہیں چھیل سکتے انہیں ارضوں کو لڑانے کے لیے دیے چلے جا رہے ہیں جو جذبہ محرضہ بدھے کشش تھی ان کے لیے اس کو حرام کرا کر دیا ہے اور اس کے باوجود یہ جا رہے ہیں اس طرح پہلے تو شاید کوئی بہانہ کر دیتا ہوگا اس کے بعد تو سیما ہے شمشید سے باہر ہر نام شمشید ہے یو جاتے تھے نگا کے لگنے کے لیے دیکھا جذبۂ مرتا کو کہتے بدلا قرآن میں جہاں کہا کہ یہ چیز کہہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ سجود کی صدا سے کہاں نہ ہو کیا تمہارے دل میں یہ آردن متل رہی ہے کہ مالے گنی مد آ جائے گا بغان موت سیلا اب مانے نب وہی یوز کیا ہے اس نے جو وہ اپنے یہاں استعمال کیا کرتے تھے مانے بالکل بدل یہ مالی ملتی تو اربوں کے یہاں جو نب استعمال ہوتا ہے اس کا مذہب بڑا عیم ہو رہا گانا کیا ہوتا ہے بھیڑ بکڑیے اربوں کے ہاں تو مار ہی کہتے ہیں بھیڑ بکری ہمارے یہاں بھی یہ گاؤں میں مال راشن اپنے گانوں کو گانوں کے ساتھ تو یہ ننیمت میں بھڑ بکلے آ کر پھر ہر قسم کی دولت کے اوپر اس کا نب اس میں آپ کہا کہ یہ چاہتے ہو تو یاد رکھو خدا کے ہاں اس سے بہت زیادہ دعوت تمہاری وہاں سے لوگ انسانوں سے تین جھٹکے کیوں لیتے ہو ہم تو تھی کا آن تم ان سب لوگ اسلام سے پہلے تو تمہارے یہاں یہی جلدہ محرک بتا تو کیا گومن ہونے کے بعد بھی وہی جمبا محروتا ہے مجھے سیاسی سمندگی سے روتا ہے کہ وہی ہو گئے تم جو بہت من بندہ اور آ گئے تم خدا نے جو اتنا بڑا احسان کیا ہے تمہاری نفسیاتی تبدیلی کا یہ رسول بھیجا یہ ہدایت بھیجی یہ ندان قائم کیا اس نظام کا بدلا یہی ہے کہ جب تھوڑی سی دادبیت تمہارے سامنے آئی تو اسی رہسیہ کو ہم کے اوپر لوٹ کر ہیں یہ تو ایمان نہیں ہے یہ ریشن دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اب اگلی بات یہ ہو گئی کہ پھر جب انہوں نے یہ اتنی لیے سی بات کہہ دی تو مطمئن ہو گئے ہم کہ ٹھیک ہے اب یہ تو دوست ہیں کہا یہ بات نہیں ہے پتا بھائی یا لوگ کرو اس کے لیے فخ ایکشن یہ رکھو لیکن کسی کے اوپر مطمئن ہو کے نہ ڈال جاؤ دیکھیے یہ دوسری دفعہ ہے پہلے بھی یہ تھا پتا بھیا نہیں لیکن اس کے بعد جو ری ریجیکشن یہ ہونے کے بعد کہیں کسی طرح سے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ دو پتا بھیا نہیں تحقیق کرو تم میں سمجھتا ہوں یہ تھا قرآن کا وہ ارشاد جس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول جو ہے وہ یہ تو ہر ایک نے ہم سے سنا ہو گا اور اس کے سامنے بھی کسی نے یہ دہرایا کسی نے کہا کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکا نہیں دیتا اگر سننے بے سکتا تھا پہاڑ کہ کے خے کو پورا کرا ہو جاتا ہمارے یہاں سے تو ہو نہ پورا اور بہت بری چیز ہے کہ مومن کسی کو دھوکا نہیں دیتا آپ نے کہا ادھورا ایسی کوئی کیا پورا ہے آپ نے کہا پورا جن ہے کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں یہ ہے مومن کی مومن کے اندر کون کے ساتھ ہوتی ہے سدھارنے نے کہا کہ تم ہم کو دھوکہ نہیں دیتا مومن بھی وہ ہے جو خدا کی شفت منعقد کے اندر ہوتی ہے وہ دھوکا دیتا نہیں ہے کیونکہ ظلم ہوتا ہے دھوکا کھاتا بھی نہیں ہے یہ ہے وہ سیکھ کے لیے کہا ستا میں دین کے مغل کی فضا کیا جاتا ہے جو بادشاہ وہ بھی ہو جاتا ہے منفی آنا من منفی ہے یہ حصہ اس میں جو ہے منفی ہے زندگی سے مثبت کا اس کے بعد آتا ہوگا کھاتا نہیں کسی سے یہ کہا پتا ہے نہیں ہوگا کھاتا کیونکہ ان اللہ رہا ہے کام میں باقی یہ ہے جو کچھ تم ہو ہوتا ہے اس کے تمہاری بھی یہ سبانی چاہیے جو کچھ دوسرے کرتے اس سے بات اب ہے با خبر رہو گے تو دھوکہ نہیں کھا سکتے دھوکہ تو بے خبر ہی نہیں کھاتا ہے دیکھا قرآن آیت جو آخر میں آتی ہے وہاں خدا کی جسبت میں نے کہا ہوا ہے نا کہ یوں نہ گزر جایا کرو ابھیت مارتا ہے دماغ آنا خبیر اسلامی نظام اس کے معاشرے کی خصوصیت مولم کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے خبر ہونا چاہیے ایسا نظام جس میں خبیر ہو آپ گزارا جوش گشتے شام کی اس بڑھیا نے ادر عمر سے جو کہا تھا کے رکھ دیا تھا ساری عمر یاد کیا کرتے تھے آج تو آ جایا کرتے ہیں حصب معنول وہاں سے بات چیت کے اوپر ان کا فائدہ تھا کہ رات میں تنہائیوں میں وہ خیروں میں گھوما کرتے تھے ساتھ کے افراد معاشرہ کی جسے اب رہا کہتے ہیں ان کو براہ راست انفارمیشن ہو کہ ان کے حالات کیا ہیں واقعات کیا ہے وہ کیا باتیں کرتے ہیں کیا ان سے گزرتی ہے اسکل लेने دینے کے لیے ہمیشہ سونا کرتے تھے تو وہ <تصفح> آسا خیمہ تھا جھونکڑی تھی لانگ گئے بوڑھیا کی ایک عورت تھی اس سے جا کے یہ پوچھا کہ کیا حال ہے مائی تمہارا اس نے کہا کہ متاثرتوں میرے ہاتھ سے متاثر کیوں کس قسم کی روایت سنیں جس کو میرے حال معلوم کرنے کی ذمہ داری تھی اس نے معلوم نہیں کیا تو تم کو ہم معلوم کرنے کیا. اس نے کہا کہ کس نے معلوم نہیں کیا کرنے کے بخری فلم ہے اس نے معلوم نہیں کیا اس اسے کیا بیت رہی اس نے کہا کہ بھائی تم نے اس تک اپنی تکلیفیں کو پہنچایا میں کہا کہ یہ میرا فریضہ نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیفیں اس کو پہنچاؤں اس کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ خدا و قبیر کا نمائندہ باندھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ باخبر رہے کہ وہاں اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس سے کہہ رہے تاکہ کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کبھی بندو تو تاکہ نمائندگی کرو سارا کچھ اور یہی چیز تھی جو آخری وقت بھی آس پاس اسی اللہ اس منصب صلافت کے بعد کی بجائے تو میں یہ ایک گھر کا ٹم کا ہوتا پتا نہیں کن کن ٹاٹوں کی ذمہ داروں کے متعلق کیا کہ آپ کے ساتھ یہ بیٹا آپ کا ہمیں بڑا معذور نظر آتا ہے اس کو خلیفہ بنائے تو انہوں نے کہا کہ سطح کے خاندان میں ایک ہی بینٹ کا بکرا تھا چھوڑا ہے تمہارے لیے جو میں نے یہ قبول کر لی بابا خدا کے لیے انہیں بات کا تو میں پتہ ہے یہ بار کتنا بڑا ہے مجھے تو اس کا تو ساری عمر نہیں بھول سکتا میں نے کہا رشتہ یہ کسی کی ضرورت نہ روکی ہو اور بات اس نے تو یہ کہا ہے کہ خدایت کبیر کے زمانے پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کے بعد میں ابھی یہ ہے ادھر سے پیش کرتی ہوں کہ مجھ کی اتنا تمہاری نہیں پہنچا دماغ کا ملونا کبھی کہا یہ کرو اپنے ہاں کا انتظار یہ ہے عزیزہ میں مانی اسلامی نظام اور اسلامی ممکن نئے سی کار تو ہے آپ سمجھتے ہیں چند انسان آپ نے آئین میں رکھ لے قانون کے رابطے کے اندر بڑی آپ کی تو گڑی رابطے کی سدائے رکھ لی اور اس کے بعد کا حادثات اسلامی نظام قائم کر لیا ہم نے اسلامی نظام قائم کر اسلامی نظام تنصیبوں کا نام ہے کا نام ہے جہاد زندگی میں ہے یہی مرضوں کی شمشی قرآن باغی آتا ہے ایک ماہ فرق کر کے بتا دیتا ہے معاشرے کے اندر اپرادھ اور اپرادھ کے اندر معاشرے میں مختلف صلاحیتوں کے مختلف اقتدادوں کے لوگ ہوتے ہیں یہ کہیں کچھ مختلف ہوتی ہے لَا بڑھیا ہمارے عام طور پہ اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ مومنوں میں سے وہ لوگ جو جہاد کی کرتے ہیں اور جہاد کے معنی ہمیشہ ہمارے یہاں اب جنگ لیا جاتا ہے وہ لوگ اور جو پیچھے بیٹھے رہنے والے ہیں ان میں سے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ المجاہدین بھی ہم بالے ان مان کو تین ہمارا مظاہدین صدا نے ان مجاہدین ایک درجہ بڑھایا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بیٹھے رہ جاتے ہیں ایک تو بنیادی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جہاد یا مجاہد کے معنی جنگ کے ہی دے دیے یہ بات نہیں ہے پرانے کریم تو زندگی کے سانس سانس میں گرتے تلقین کرتا ہے جس کے ہم جد و جہد یا سیو قابل یا سیو عمل کہتے ہیں اسی کے لیے لفظ جہاد ہے جہاز جہاز کے مان ہے زندگی کی قسمت آیاد کے اندر ہر وقت مصنوع طیب تغ و تاج رہنا مصروف جد و جہد رہنا ایسا رہنے والا مجاہد ہے ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی میں اس کے یہ موت نہ آئے کہ کس کو اس جد و جہد میں میدان جاننے میں جانا پڑے لیکن اس جد و جہد میں ایک مقام ہے شبد ہے جسے کہ آپ جنگ کا میدان کہتے ہیں اسے دوران فتل کہتا ہے جہاز کی ایک آخری پیڑھی ہے جسے کسان کہا جاتا ہے جنگ لیکن سارا جہاز جنگ نہیں ہے یہ ساری زندگی کی پروتار کا نام ہے جاہدین صرف وہ نہیں ہے میدان جنگ میں جا کے اس تنشید سے لڑتے ہیں جہاز زندگی جیسے کہا اس میں قرآن نے جہادِ زندگی کے اندر جو جدوجہد کرنے والا ہے مجاہد ہے ہر محمد ہی لیے مجاہد ہے اور جہاد کا درجہ آخری یہ ہے کہ جب جنگ اور تو جدانے جنگ, جنگ میں بھی ہو لیکن قرآن کی ہر آئس میں جنگ ہی مانے نہیں دیا جاتا یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو مانے جنگ سے نہیں وہ اس وجہ سے کہا صرف یہی گیا ہے کہ جو مجاہد جنگ میں چلے جائیں اور جو وومن ہوں جنگ کا اعلان ہو چکا ہو جہاز کا آدمی جنگ میں چلی گئی ہوں اور وہ گھر میں بیٹھے رہیں تو ان کے لیے اتنی سی بات ہی قرآن چلے گا کہ صاحب ان دونوں کے درجے برابر نہیں ہو سکتا وومن سولجر اس کو وار کے لیے بلایا گیا ہے اور راج دینے کے لیے چلے بھی گئے ہیں یہ اور غیر ضرورت چوری کسی قسم کا کوئی کوئی بیماری نہیں ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مزدوری نہیں ہے بغیر اسی کے لگ ہے تو اس کے بعد صرف یہی ہے کہ ان دونوں کے درجات میں اور درد ہے ایک درجے کا فرقوں کے اندر نرجات کا یہ بات تو ہو نہیں سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ قرآن سے ہی آگے چل کے صبح صوبہ میں ہمارے سامنے وہ ایک واقعہ آتا ہے جنگِ جنگ کے بعد وہ روپشی لے گئے تو انہیں مومین میں سے کچھ وہ تھے جو پیچھے رہ گئے ان میں سے تین کی کیفیت قرآن جان کر رہا تھا کہ وہ رہ گئے یہ پہلا واقعہ تھا جماعت مومنین کے اندر کے اور اتنا اہم ماننا تھا کہ قرآن نے خود سورہ ہے بازا کے اندر کس واقعہ کا پورا اسی کو قرآن نے کیا اس دوران نے کیا یہ تھا روح نے کہ معاشر کو کہہ دیا کہ ان سے قطا تعلق کرے یہ ہم نے سے نہیں ہے اور ان کی کیفیت یہ تھی وہ ان میں سے جو اگر بےکاب ہیں ان کے واقعات تاریخ سے آ گیا ہیں قرآن نے بھی یہ کہا قرآن نے کہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین اپنی وسرتوں کے باوجود ان سے تنگ ہو گئی تھی وہ اپنی جان سے تنگ آ سوچا کہ ابھی نہیں کچھ صرف ان کے پر کا اللہ یہ یہ کہا ہے کہ میرے لیے نہ کانگریس برداشت کی یہ رسیت کہ میں جا کر مسجد میں جماعت میں نہیں رسول نہ میں سلام کرتا تھا سلام کا جواب تو حضور دیتے تھے لیکن آنکھ اٹھار کے میری خرچ نہیں دیوں نے کہا ہے کہ اگر خودکشی جرم نہ ہوتی تو میں پہلے ہی دن سے چیز جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اپنی جان پلیز جان سے بھی وہ تنگ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہماری کثیت یہ ہو گئی تھی جماعت موم نیند نے مکاتا نیزا نے من یہ اتنی خدا تو اب خود بھی تھی ان کے متعلق کہ انہوں نے آ کے اپنی ڈشین پیش کی تھی معذرت پیش کی تھی لیکن معذرت یہی تھی شروع کے دو تین دن تو آپ کی مصروفیت کی وجہ سے رکے رہے پھر یہ بات ہو گئی کہ سات دشک بڑی دور چلا گیا ہے کیسے ملے انہوں نے کہہ دیا کے ساتھ یہ گزری ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں میں اب کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کیا ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں گی گیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہر خدا جو آپ دینا چاہیں اس کے لیے ہم تیار ہے اور اس کے انتظاہر اسران نے یہ چیز کہی تھی کہ پہلا واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے کس قدر معذرت اپنی پیش کی ہے اور اتنی سزا تمہاری طرف سے سب لی ہے اس لیے اس واقعہ کی بنا پہ اس وقت ان کو معاف کیا جاتا ہے ورنہ یہ ضرور پیدا نہیں تھا تو جنگ کے اعلان کے بعد پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے مسندوں مطلب تو قرآن یہ کہتا ہے تو قرآن یہ کہ چھوڑ دے گا کہ جب بیٹھے رہنے والے ہیں بس اتنا ہی ہے کہ وہ برا کا فرق ان کے اندر آ گیا ہے ورنہ کلن بادنا اللہ کو کچھ دوارواد ہے سب کے نہیں ہے جنہوں نے من جنگ کا امان ہونے کے بعد تو آدمی کی صیت ہے چھٹی پہ ہوتا ہے تو یہ تو چھٹّی کینسل ہو جاتی ہے یہ قائم لوگ جو ہیں ان کو آنا پڑتا ہے ریزرگس میں اسی اندر سے بلائے جاتے ہیں اب کب جاتے ہیں اور یہ تو مومن اور مظاہر تھے یہاں اس کے معنی جنگ نہیں ہے زندگی کی جدوجیحد نے کہا ہے جب دو قسم کے دو جو ہیں قائم کے معنی عربی زبان میں صرف بیٹھا رہنے والا ہی نہیں ہوتا ہر وہ شخص جو کسی کام میں کچھ سستی برتن ہے تو ساحل انگیز ہے رسبت چار ہے اس کے لیے بھی یہ درد ہے اس پاس تو بیاں ہے کہ وہ تو بڑے ہی و کوئی کسی کام کے اندر آگے بڑھتے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس میں کچھ غصل کچھ سستی کچھ تفاہل بھی دیکھتے ہیں تفاہل برتتے ہیں کہاں کے یہ تو وہ میدان ہے اس کے اندر تفاہل برتنا بھی جو ہے آتا تو ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی قسم دکھے کرتا ہے خسم کرتا ہوا اٹھتا ہے ان دونوں کے اندر بھی خدا کے مزا میں سب پر دیتا. لیکن یہ سن لیجیے یا کن جنہوں گھسنا یہ جو معاشرے کے اندر کچھ خوشگواریاں آئے گی ان میں کوئی فرق نہیں ہے پیدا کیا جائے گا ان سب کے ساتھ خدا کا جگہ پورا ہوگا زیادہ <laughs> بندن باہ گندہ میں یہ آ سکتا تھا کہ ایسے جنگ کی اعلان ہو رہا ہے مظاہرہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ انہیں ضرور بھی ہے ان کی غلط بھی اگر ان کو ہو کہ تم کا تو مارکٹ کرے پرمیشن کے لیے اپلیکیشن بھیجیں اجازت نے اور یہی لگے رہے کلنوا گندہ ہو جائے یہ یاد رکھو ہو جاتے ہیں ایک تو ہے ان کے ہاتھ کے انسانی ذات کی مشہور مار کے اسے مدارس چھا کے ہاں ان میں تو ضرور گھر ہے اور پھر جو مدارس ہے اگر کر جاتا ہے معنی سمجھ لیے جائے تو بات بھی سمجھ میں آ درجات ہے درازات کی کہ ہوتے ہیں اور یہ دے ایک کے اوپر جو دوسرا ہوتا ہے جو اوپر کو لے جانے والے ہوتے ہیں ان کو درجات کا کیا ہے کیا عجیب دکان ہے وہی وہی ہوتے ہیں جب وہ بیٹے کی طرف اترنے والا ہوتا ہے تو ان کو برادر کرتے تھے ڈنڈے وہی ہوں گے جب درجا کے میں نے اترتے کے ہوں گے نا لگے تھے ڈنڈے پہ ہوں گے چند دے بھی آئے گا پڑے لایا تو جا لا لیں گے چند وہ چاندی کا چند آئے گا اس واسطے کسی بھی گاڑا دیا انہوں نے کہا کہ تم دیکھو گے وہ ڈنڈے کے اوپر تو ہو گیا اوپر ڈنڈے تھے ڈرا چلے تھے ڈنڈے پہ بہت نہیں ہے ڈراجا وکن ہوں ڈنڈا ار حسن کیا اصلات میں نہیں بڑھ سکتا تم نے سامنا یہ ہے پوری سے لگائی تھی لڑا بندہ اور مزہ ہے جینا بنتا ہے جینا جی برادری میں یہ جو انسانی ذات پر اثرات مرتب ہوتے ہیں نا یہ ہیں جن کو وہ کہتا ہے ایک وہ ٹیمیں ہیں جو معاشرے کی طرف سے ملتی ہیں وہ ٹھیک ہے اس میں وغیرہ بھی ملیں گے اس میں تو سواریاں بھی ہوں گی ان میں حصہ بھی ہوگا معاشرے کی میں نے تو یہ سہول کے یہ ساری چیزیں وہ سب سے ملے برابر برابر ہوں گی سب کے لیے ایک چیز ہم کرتے ہیں تو اس میں فرد آ جائے گا اور اس کے بھی وہ کانندہ بسور رحیمہ یہ نہیں تو باہر ہو جائیں گے ان کی حفاظت کا سامان ہمارے پاس ہے مرحمت کا سامان کی جائے تو پورے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے یہ کیا ہے آئندہ کے لیے ذرا گانے پکڑ کے تیار ہو کے بڑی بری بات ہے آپ یہ چلنا میرا بنا آ جاؤ گے یہ چیز بھی ہمارے پاس ہے یہ جو چیز ہے نا خسنا میں کہتا ہوں بلّہ آبائے کے بعد سے کہنے کی بات ہی نہیں ہے دفتر بند لگانے لگانے کتنی نگاہ قرآن سے ہو سکتے ہیں موجود سے ان کے لیے آٹا دال راشن یوں دیا جائے ان کے بغیر مقررہ دیے گیا سوال پیدا ہوا سے معیار کیا <تصفح> سجیشن یہ ایک آئی کہ صاحب جو سب سے پہلے اسلام لائے انہوں نے بڑی مشکلیں ڈھیلی وقاعت برداشت کیے بڑے جہاد کیے جنگ کیے بڑی خدمات جینا ان کی ہیں ان کو زیادہ دیا جائے اور یہ جو بعد میں آئے ہیں ان کو کام کیا جائے آپ دیکھیں گے بڑی معقوص نظر آتی ہے لیکن یہ وہ سب تھا جس کی جہنی پہ قرآن بچا ہوا اب تطابر نے کہا اتنا منازع پر بھاؤ کہ تم نے غور نہیں کیا ہم اس دنیا کی طبیعت ضروریات کا انتظام کر رہے ہیں اسلام کی خدمات سے کبھی ضروریات کے اندر فرق نہیں آ جاتا وظیفہ مقرر ہوگا ہر شخص کی سبھی ضروریات کے مقرر کی اس کو جتنا چاہیے باقی رہی ان کی خدمات کو اس کا عجل تو اس کے بعد یہاں سے مل جاتا اللہ بن بادہ ہو ستنا دراجات مقبرت رحمتم نم ہو یہ تو لہنگے میں وہاں سے ایسے جانو یہ پیدا ہوتی ہے یہ تھوڑے ٹکڑے مطابق روٹی دیکھی جائے گا. اللہ یہ جو واقعات آتے ہیں نا تاریخ میں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی تاریخ بھی ایسے نہیں لکھی گئی حدیث بھی ایسے نہیں آئے کہ یہ چیزیں وہاں بتایا جائیں کہ یہ کس طرح سے اس کے اوپر پہنچے یہ سی کوانتی کی تھے ان کے سامنے جس کی بنا پہ وہ فیصلہ کرتے قرآن تو خ نے کو دوسری طرف کہا ہے کہ معاملات منسبت ہو سکتی ہیں کنفیوژن ہو سکتی ہے تمہارے سامنے لیکن مومن کی قرآن شرح صدر اس طرح سے کر دیتا ہے کہ صحیح بات اس کے سامنے فوراً آ جاتی ہے <تضح> وہ یوں آتی تھی کہ جب معاملہ کوئی آتا تھا قرآن کا حکم ان کے سامنے فوراً آ جاتا ہے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں قرآن نے جب کہا کہ درد ہو تو وہ حکمر یہ <تضح> <حضرت> ہمارے سمے اس لیے تقسیم یوں ہوتی ہے ہم سو ان امیتا کی چھیانوے آئے تک کاغذ دکان میں آج کے ہم آئندہ جلدیں گے ایک گرام جیسے پناہ سفر